عاد بتائی کوئی باتیں مگر میرے مرشد نے پھیلائی دنیا میں قلب و نظر کی حفاظت کی بات مگر میرے مرشد نے پھیلائی دنیا میں قلب و نظر کی حفاظت کی باتیں حسینہ فانی کے جرمٹ جا وہی وہیں اصل میں نفس کا امتحا ہے سیدہ نے پانی کے جھرمٹ جہاں وہی اصل میں نس کا امتحان کہاں یاد رہتے نہیں کس لیے پھر امام کا منصب خطابت کی باتیں ماشاءاللہ یاد رہتے نہیں کس لیے پھر کا منصب خطابت کی باتیں ظاہر کا رکھیے کم سے کم ہم نے حسین نے پانی کے جرم جہاں ہے وہی اصل میں نفس کا امتحان ہے وہاں یاد رہتے نہیں کسی لیے پھر کا منصب خطابت کی باتیں وہاں یاد رہتے نہیں کسی لیے امامت کا منصب خطابت کی بات یہ من ساری ہند کی تلاوت تو کرتے تھے پہلے بھی ہم لوگ لیکن رسول اللہ وسلم کو فرمایا کہ مومنین سے کہہ دیجیے کہ اپنے بعد نگاہوں کو بھیج دیں ویم پدو اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کر حضرت نے اس سعیت سے کی طرح اشارہ کیا ہے شعر میں ناری کی تلاوت تو کرتے تھے پہلے بھی ہم لوگ ناری ہن کی تلاوت تو کرتے تھے پہلے بھی ہم لوگ دے نے خیانت چوڑائی سکھائی hmm. امانت کی <سار> چھوٹا ہیں تمباکو پان کھانے والا تمباکو کھانے سمجھ ہو جاتی تھوڑی دیر بعد پھر وہ ایسی پیدا ہوگی خواہش ہو سکتی اور بڑھ جائے گا میں مانی جا لوں نظر نہیں آتا اندر چلا جاتا ہے پانی پانی درخت کے اندر چلا جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے کیا ختم ہو جاتا ہے درخت کی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے مزید مضبوط کرتا ہے اور پارا ہوتا ہے. اسی طرح یہ پانی دینا ہے یہ پانی دینا ہے اپنی لیے جو ہیمت لگا کر کے ایک نمبر چھوڑ دے گا جاتا جو ہے اس وقت گا ہوگا ان من اللہ کی تلاوت تو کرتے تھے پہلے بھی ہم لوگ لیکن آنت چھوڑائی سکھائی امانت دی آنت کی باتیں شی نے سکھائی سمانت دی آنت کی باتیں گندے ماں بس ان کا حاصل شاعرات مجازی کی منزل گندے مسامات بزر کا حاصل ہے یہ شاعران مجازی کی منزل شعروں میں پوشیدہ شہبت کے قصے غزل میں چھپی ہے غلازت کی باتیں شعروں میں پوشیدہ شہبت کے قصے غزل میں چھپی ہے غلازت کی باتیں ہو <سؤال> چشمہ ساڑھے کا چشمہ, ہے? چشمہ آتا ہے اور نہیں جاتی اب کیا جائے نانی بن کا نقشہ تھا خدا <تصفح> کرنا یہ کا کام اور شہبت اور کوئی سی مسئلہ میں مبتلا ہو کے پھر ایسی باتیں جو ہے وہ کہنے ہیں اگر رزق مالک نہ دے چند دن تو, تو کرتا ہے اگر رزق مالک ند چند دن ترتا ہے اگر رزق مالک ند چند دن ترتا ہے آہو فوگا اپنے رب سے مگر بتن جب شیر ہو جائیں تیرا تو پھر سوجتی ہے شرارت کی بات مگر سوجتی ہے شرارت کی بات کو یاد کرتا کھانا کھا کے اللہ تعالیٰ کو ہم بلاتے تھے یعنی خوشی میں بلاتے تھے اب میں سے بارہ لے کے بیٹھ جاتے خوشی میں شادیوں کا نارا نکالا جاتا اور گھر میں سے بارہ لے کے بیٹھ جاتے کیا بتائیے میری گھر میں ہوتا ہے کہ آپ کو گیم ٹی وی چاہیے اور سب کچھ پڑھے رہتے ہم تو سب کچھ نہیں آتے اب میں آتی ہوں ٹوٹ تلاش کر رہے شدت میں تسلی رکھیے اللہ آتا ہے لیکن وہ مستقل بے پریشان پاگل بد آواز آواز نہیں بلکہ اپنے حال میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہاں آنا جانا لگا ہو ہم بھی چلے جائیں گے سر دوسرے چلے گئے سر ہم بھی چلے جائیں گے یہاں تو رہنا تاجب تا, تا کی بات ہے کہ کرتا ہے لاہور چلا کر پہنچ گئے کیسے پہنچ گیا اور لاہور بھی پہنچ گئے سفر میں لاہور سفر میں پہ یہ پہ بھی نہیں پتا کس مندر میں پہنچے چالیس سال میں نہیں نہ اشکی نہ دامت نہ تو فیق تو فقط نفس سو شی تاک بندہ نہ عش نہ دامت نہ توفیق توبہ بنا ہے فقط نفس سو شیتا کا بندہ بتا کیا یہی ہے پتا کیا یہ ہے بابا آدم کا اسوا بتا کیا یہ آدمیت کی باتیں بتا کیا یہ بابا آدم کا اسوا بتا کیا یہ آدمیت کی باتیں نبی اور ایسے روتے رہے 40 سال اور کیا شیطان نے نافرمانی کی زاہرہ کیا, کیا، کا کی. اس کے باوجود دونوں میں کتنا فرق ہے شیطان ہم کون سا راستہ اختیار کرے پتا ہو جانا گناہ ہو گیا نرامت والا راستہ یادم بابا آدم کا راستہ ہے علیہ السلام اور یہ جو سرکشی راستہ ہے کیا ہے؟ یہ والا راستہ یہ شیطان شیطان اب ہم دیکھیں کہ ہم کس میدان میں اگر ہمیں میدان ہو رہی ہے بن چکا ہے تو آپ کے اطمینان بات پھر بھی نہیں ہے لیکن ماں اسی سے نکل جائے گا ہم کیا سکتا ہے کہ چلو ہم صحیح راستے پہ چلنا ہی ہو کہ برائی سمجھ میں آ رہی ہے برائی ہو رہی ہے اس طرح فاعل کو بھی تو کیوں نہیں اب آگے نفس مطمئنہ کی تدابیر کریں کہ تیرے دست پر بظاہر نہایت فصاحت بلاغت برق چاندی کا پہ اندر غلازت جناب آپ گویا کہ کرنے لگے ہیں غزل میں بھی غسلے جنابت کی باتیں وہی تو حقیقت میں ہی عقل بالا نظر جس کی ہر وقت انجام پر ہو وہی تو حقیقت میں عقل والا نظر جس کی ہر وقت انجام پر ہو جو ہے عارضی ہے بات وہیں وہی وہی وہیں داہی می شرم و دلت کی باتیں جو ہیں آرزی و لدت کی باتیں وہ دائمی شرم و ضلعت کی باتیں جہاں پر کی نمکین چہروں کی ڈش ہو نگاہوں کے آگے رنگا رنگ فش ہو جہاں پر کے نمکین چہروں کی ڈش ہو نگاہوں کے خواہش رنگ ہو دل میں کشش ہو وہاں پر کی پر ہے بات لپٹنے کی خواہش ہو دل میں کشش ہو وہاں پر ہے جہاں کے رنگا ہمت کر کی خواہش ہو یہ بھی خوش ہوتے ہیں کم ملے جتنی زیادہ کشش ہوتی ہے درجہ بھی اتنا ہی بلند ہوگا جتنی کشش ہوگی اور کم اور زیادہ ہے الگ الگ لوگوں کے پیمانے जहा पर के नमकीन चेहरों की डिश हो निगाहों के आगे रंगा फिश हो जहा पर के नमकीन चेहरों की डिश हो निगाहों के आगे रंगा रंग फिश हो لپٹنے کی خواہش ہو دل میں کشش ہو وہاں پر پرہ ہے پرہیز ہمت کی باتیں yeah. ہے لپٹنے کی خواہش ہو دل میں کشش ہو وہاں پر پرہ ہے پرہیز ہمت کی باتیں کوئی سوچ سمجھے نہیں ہے یہ فکر فلک سے یہ کلب مرشد میں اترے <سلام> کوئی سوچ سمجھے نہیں ہے فکرے فلک سے یہ قلب مرشد میں <سلام> کہ کو حیرت میں ڈالے فساحت کے جملے بلاغت کی باتیں کہ یو لکھنؤ کو حیرت میں ڈالے فساحت کے جملے بلاغت کی باتیں آسمانوں سے جہاں مشاہدات میں یہ مزہ آتا ہو وہاں مشاہدات کا کیا الگ ہوتا ہے اسی کو हवास परम کے نہ کہ آلو میں سخت ہے نہ مقام جب بھی ملتا ہے نکل کے حسن میں جاتا ہے اگر گدے والے حسن مرنے اور سڑنے والے حسن کے چکر میں رہے گا تو اس جلبہ جلبہ گاہ میں جا ہی نہیں سکتا کیونکہ آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتا اور مزادی جمع نہیں ہو سکتا مجازی چھٹا حقیقی حقیقت والا اشترا, مردہ پائے پا. پائیدار. پائید پا. پائیدار نہیں ہوتا ہو. جو ہمیشا ہمیشا رہے گا. یہ مردے گے ان کے چاہنے والے بھی مر جائیں گے اور ہمارا محبوب حقیقی ایسا ہے کہ جو زمین کے اوپر بھی ہمارے کام آتا ہے زمین کے نیچے بھی ہمارا ساتھ دا. اور کام ہے یہ کا یہ جانتا ہی بہت جلد تجھ کو خدا کی عدالت میں ہونا ہے حاضر تو یہ جانتا ہی بہت جلد تجھ کو خدا کی عدالت میں ہونا ہے حاضر ابھی سے تو کس طرح کرتا ہے, آخر لیاقت کے دعوے فضیلت کی ہے ابھی سے تو کس طرح کرتا ہے آخر لیاقت کے دعوے فضیلت کی اللہ وہ رائی کے تعلیم کے بتایا جہاں سورج گاؤں بارہ بجے کا وہاں پانچ سو پاور کا بند کیا گزر سو نظر یہی حال ہے بڑی بات ہے سوچنا بھی اچھی بات ہے سوچنا اسی لیے دعا ماننی چاہیے اور حجیم محمد رحمت مانا کہ حاجی ہوا اللہ جی مکھی رام اللہ تعالی سے تعلق کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ہو ہو اوپر ہو نہیں ہوتا کوئی تذہی کرتا ہے تو دل چھوٹا ایسا ایسا نہیں ہوتا کہا کون ہے جس کا سب مستفک ہو جائے کسی کو سب اچھا کہنے کی یہ جی نکل جائے اللہ تعالیٰ یہ ہماری حالت بنا ابھی تو سے کہہ کہ اللہ ایسا ہو جائے. لیکن اللہ علیہ کی اولاد تھے شاہ رحم اللہ کی اولاد ان کا بڑا خواب بڑی عزت انگریزوں نے ان کو بدنام کیا ہے انگریزوں نے یہ فتنہ پیدا کیا ہے کا اسی طرح بدنام کیا ہے اس طرح اتنی عزت تھی ان لوگوں کے لیے جو باہر نکلتے تھے لوگوں کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے کوئی بیٹھا نہیں رہتا اتنی عزت تھی دلوقتي. ایک بڑے رئیس تین سو ساٹھ جوڑے بنا کر محمد آ گئی تین سو ساٹھ جوڑے بنا کر علامہ اسلائی شریف رحم اللہ تعالی کے لیے بیچتے تھے اور روزانہ ایک جوڑا پہنتے تھے پھر اس کو خیرات کرتے تھے بھی فرمایا کہ اگر اس کی جگہ ٹاٹ بھی باندھنا پڑتا ان کو تو ان کے ہاتھ کو کوئی نہیں آتا یہ نہیں کہ نیا جوڑائی کو پسند کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھ کر پہنتے تھے اور خیرات کرتے تھے لیکن یہ مقام پر فائد ہوتے ہیں کہ اگر ان کو ٹاٹ کا بولیا بھی پہنا دیا جائے تو بھی ان کو کوئی کسی کا خوف نہیں ہوتا جو لوگ دیکھتے جاتے یہ حالت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے افزا کیسے اللہ کیوں نہیں ہر آدمی کو تھوڑے دیر میں کرنے لگے آ رہے ہیں بڑے لوگ کو پہچاننے لگے لوگ مجھے پہچاننے لگے اگر لوگ اللہ پہچانتے پہچان جائے تو یہ اللہ یہ تمہاری نہیں ہے یہ اللہ تعالی کی کی چادر ہے چادر چادر گئی ہے آپ تو ہمارے احمد سے بھاپ ہیں آپ تو ہمارے بھاپ ہیں بلا دیجیے مجھے آپ تو آ رہی ہے آپ آزاد دینے میں آدر ہے آپ سے لافت سے سرمہ عطا فرمادیں جی اور اپنا لافت رکھیے اپنی اندر نئے رسو اونچے سے جاری لافت سے تو یہ واسو یہ سلو کو تصوف کا حاصل یہی ہے کہ ہستی کو تو پیش مرشد مٹا دے سلو کو تصوف کا حاصل یہی ہے کہ کو تو پیش مرشد مٹا دے کرا ہے تریقت میں کے خفی ہے اجازت کی خواہش خلافت کی باتیں کرا میں خفی ہے خواہش کی تین بڑے بڑے تیاری ہمارے حاطف صاحب نے مطالعہ کیا میری شریف اور پیر تلاش کروں گا چار دفعہ ایک دوسرے نے نام دیا تھا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 اجازت کی خواہش خلافت کی باتیں شراہِ طریقت میں شرکیں خفی ہیں اجازت کی خواہش خلافت کی باتیں جو, جو سنجیدہ ہو تو کوئی گد گدا دے ملے دیکھے رہو خود بتا دے جو سنجید ہوں تو کوئی عاشی خانہ ہے پیارے تجھے ہو مبارک متانچ کی باتوں کو تو عاشی خانہ ہے پیارے تجھے ہو مبارک متانچ کی باتیں مبارک مطالع کی باتیں اب اک لو خیر سے بھی بیگانہ ہے یہ کسی, کس کی محبت میں دیوانہ ہے یہ اب اکلو سے اب اکلو سے بھی بیگانہ ہے یہ کسی کی محبت میں دیوانہ ہے یہ اثر کے لیے بے عصر ہے نا قد کی فکر ملامت کی بات عصر کے لیے بے عصر کے لیے بے عصر ہے نا قد یہ ملامت کی بات شہر کے پیچھے چل رہا وہ بہت شکایت سامان تمہاری مورتی بند ہو جائے اب اس کو منامت من مت کرنا ابھی نے منامت کہتا تھا کہ تم مجھے لیلہ کی منامت کرتے ہو جب تم لیلہ کا نام دیتے ہو تو مجھے ایسی ہو پتھر ہو اللہ تعالی ہمیں لیلہ میں تو بھی ہے کوئی کچھ جا رہا ہے اگر دنیا زیادہ نہیں گئی سمجھا سکتے جب نہ دنیا ہے کہ جب میں سکتا ہے کہ ہمارے کے لئے نماز کر لو یہ یہ یکی پسکتا ہے اللہ ہم نے پاس ہے اب ہم دنیا کمارے وہ براہ و برداد ہی لاتا یہ نماز پر ہم نے مل مل کے لیے کوئی کچھ نہ کہہ دے نہیں ملکہ رہے کہہ دے کوئی سکرینہ کہہ کوئی جبیلس کرارہ کہہ دے ہم ہم اچھائے کہے خدا تجھے کیسی طرفان سے عاشنا کر دے کہ تیر بہر کی مہنجوں پر آبی اللہ تعالی نے حال نصیب فرمایا کہ لا يخافون لو تبعك كل جاهل عنك نصيب اٹھے بیٹھے جو ہے الحمدللہ ایک طالب علم نے اچانک اٹھ کر نکلا ہے چلا ہی نہیں کو ضروری ہے کون سی ضروری نہیں ضروری ہے ضروری نہیں مدد سے ضروری ہے انتہائی ضروری ہے بتا چکا ہوں اس کو اگر امام کو ملنے کا امکان ہو تو اس کو پڑھ لینا چاہیے پہلے اگر سلام سے پہلے پانی کا امکان موجود پہلے پہلے نہیں تو فوراً اشراف کے بعد پڑھ لیں فوراً فرض کے بعد پڑھنا صحیح ہے چار سنت پڑھنا جو ہے وہ پہلے گا وہ جب تحجب کی نواز نہ ہے یہ بھی سنت کیا ہے نہ پھر ہے نہ جہاں بھی ہے جو پڑھے گا ثواب ملے گا نہیں پڑھے گا کوئی گناہ نہیں اصل کی سندتے لازمی نہیں ہے سندت ہے جو جب موقع مل جائے پڑھنے نہ ملے چھوڑنے میں کوئی گناہ نہیں مغرب کے بعد جو سنتیں ضروری سنت جو ہے یہ بھی سنت غیر موقع ہے تاکہ بھی صحیح ہے تو مجھے انتہائی ضروری تو انجائش ہے پڑھنا چاہ رہا پیدا ہو چلا بن جاتا ہے جب گڑھا جانا بناتا ہے یہ ہے کہ پڑھے انسان کو جب پڑتا ہے کیسے پڑتا ہے میں اختلاف ہے زیادہ چار تو یقینی موقع ہے باقی جو ہے وہ غیر موقع ہے کوئی گناہ نہیں یہ اتل المتقين والسلام على سيدنا ابي ربنا ولمنا حسنا وايلك تغفر لنا وترحمنا فلا من الخاسرين ربنا اغفر وارحم وانت خير الراحمين يا الله يا رحمان يا رحيم يا كريم يا ذا الجلال والكرام يا حنان يا منن یا عبدیان السماوات والأرض یا حی یا قیوم برحمت کا نستغیر اصلح لنا شأننا کلا ولا تکلنا الى انفسنا فرفتائین یا اللہ ہمارے حالوں پر رحم فرما دیجئے یا اللہ آپ تو کن مانگے قبول فرما لے ہیں کتنے لوگوں کے یا اللہ اپنے کس ماحول سے اٹھا کے اللہ کہاں پہنچا دیا یا رب العالمین یا اللہ حدد کرتا قرد قردی اللہ کرد کردی کا واقعہ اللہ خدا صدقات میں حضرت شیخ نے لکھا ہے ڈاکہ ڈالتے تھے ایک سانپ کے ذریعے آپ نے انہیں ہدایت دے دی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف حدیہ بھجوا دیا یا رب العالمین کیسے کیسے واقعات ہیں حضرت فض ابن و آیات کا واقعہ ہے یا اللہ ہم تو اس فکر میں یہاں جمع ہوئے ہیں یا اللہ اس سوچ کو یہاں لے کر آئے ہیں یا اللہ ہمارے دامنوں کو بھر دیجئے ہم میں سے کسی ایک کو محروم نہ فرمائیے اولیا صدیقی کی خطِ منتہا تک پہنچا دیجیے کیا اللہ جب اس یا اللہ جب پیرے چنگی قبول ہو سکتے ہیں یا اللہ جیسے اس طریقے سے لوگ قبول ہو سکتے ہیں تو ہم بھی قبول ہو سکتے ہیں یا اللہ ہمیں بھی ولایت اور صدیقیت کے آخری مقام تک پہنچا دیجئے یا اللہ ہم آ رہے ہیں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں پھر نفس و شیطان کے دھوکے میں پھر نفس و شیطان کے چنگل میں آ جاتے ہیں یا اللہ آج ایسی محبت ہمیں نصیب فرما دیجئے کہ یا اللہ یا اللہ شریعت ہماری طبیعت بن جائے ایک ایک سنت پر مرمٹنے والا بنا دیجیے یا اللہ گنگوہی نے فرمایا شریعت تثانیہ بن گئی یا اللہ شریعت کو ہماری بھی طبیعت ثانیہ بنا دیجئے مدح و دم ہماری بھی برابر کر دیجئے یا اللہ تمام وہ اوصاف حمیدہ جو آپ اپنے ولی اللہ کو نصیب فرماتے ہیں وہ ہمیں بھی نصیب فرما دیجئے یا اللہ ہمارے حالات پر رحم فرما دیجئے یا اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے یا اللہ ہمیں اولیاء اللہ سے اور یا اللہ ان مجالس سے دور نہ فرمائیے گناہوں کو ہم سے چھڑا دیجئے اللهم غائب بیننا و خطا بین خطایانا كما بعثت بین المشری وال مغرب یا اللہ تمام عالم اسلام پر رحم فرما دیجیے یا اللہ مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما دیجیے تمام مظلوم مسلمانوں کو ظلم سے نجات جاتے کلی عطا فرما دیجیے اسلام کو غلب ہے کلی نصیب فرما دیجیے یا اللہ ہمارے پاکستان پر خصوصی رحم فرما دیجیے یا اللہ اس کو اسلام کا قلعہ بنا دیجیے یا اللہ نیک سارے قیادت اور حکمران عطا فرما دیجیے یا اللہ آپ ہمارے ہمارے اعمال تو اسی قابل ہیں لیکن یا اللہ اپنے رحمت آپ اپنے رحمت سے فیصلوں کو تقدیل فرما دیجیے یا, یا اللہ یا اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی مدد فرما دے اللہ تمام دینی خدام کی غیب سے مدد و عنایت فرما دیجیے ابن اللہ تجاء الافطین جملہ کابرین کا سایہ تادر ہمارے سرو پر رکھیے یا اللہ خاص کر یا اللہ حضرت میر صاحب میرے پیارے شیخ یا اللہ شرف خبریت کے ساتھ عافیت کے ساتھ خوب اچھی صحت کے ساتھ یا اللہ ہمیں قدردانی کرنے کرنے کے ساتھ یا اللہ تاجر ہمارے سرو پر سایہ قائم رکھیے ابنا وصلي بعد ان هديتنا من الذين كرمه انك انت الوهاب ربنا تقبل منا ان كانك سميع انك انت, إنك أنت الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا ارحم الراحمين